غزل عجب جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا خبر نہیں ہے کہ سورج کدھر سے نکلا تھا یہ کون پھر سے انہی راستوں میں چھوڑ گیا ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا یہ تیر دل میں مگر بے سبب نہیں اترا کوئی تو حرف لبے چارہ گھر سے نکلا تھا یہ اب جو آگ بنا شہر شہر پھیلا ہے یہی دھواں میرے دیواروں در سے نکلا تھا میں ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا کہ دل کا زہر میری چشمے تر سے نکلا تھا یہ اب جو سر ہیں خمیدہ قلعہ کی خاطر یہ بھی تو ہم اہل ہنر سے نکلا تھا وہ قید سب جسے مجنوں پکارتے ہیں فراز تیری طرح کوئی دیوانہ گھر سے نکلا تھا غزل تانہ زن تھا ہر کوئی ہم پر دلے ناداں سمیت ہم نے چھوڑا شہر رسوائی درے جانا سمیت اس قدر افسردہ خاطر کون محفل سے گرا ہر کسی کی آنکھ پرنم ہے دلازاراں سمیت ایک فقیر ہے شہر کو کیا دوش دیجیے جب سبھی میں کدے کے دشمنوں میں ہوں قدا خاراں سمیت جشن مقتل تھا بپا اور صرف بسمل تھے ہمیں ہم نے سوچا تھا کہ دیکھیں گے یہ دن یاراں سمیت یہ رعونت تا بقے اے دل فگاراں دیکھنا اب گرے گا تر رہے سلطان سرے سلطان سمیت وہ تو کیا آتے شب ہجراں تو کیا کٹتی فراز بجھ گئیں آخر کو سب شم میں چراغے جاں سمیت غزل میں تو لب کھول کے پابندے سلاسل ٹھہرا تیری بات اور ہے تو صاحب محفل ٹھہرا کیا کہوں کس نے قبیلہ میرا تقسیم کیا آج یوں ہے کوئی بسمل کوئی قاتل ٹھہرا خواب آوارہ کسی آنکھ کی تعبیر تو بن کسی منزل پہ کبھی قافل دل ٹھہرا مجھ کو بھی تیری اداسی دل ویراں سی لگی میں بھی اے شہرے جدائی تیرے قابل ٹھہرا کیا گلا تجھ سے کہ آشوبے جہاں ایسا ہے میں بھی اے یار تیری یاد سے غافل ٹھہرا خوشنوایان چمن سب ہیں اسیران کفس اب کے زندہ بھی تو گلزارے انا دل ٹھہرا کتنے ہی سخت مقام آئے مگر جانے فراز نہ تیرا درد ہی ٹھہرا نہ میرا دل ٹھہرا غزل اس دورے بے جنوں کی کہانی کوئی لکھو جسموں کو برف خون کو پانی کوئی لکھو کوئی کہو کہ ہاتھ قلم کس طرح ہوئے کیوں رک گئی قلم کی روانی کوئی لکھو کیوں اہل شوق سربا غریبہ ہیں دوستوں کیوں خوں بدل ہے عہد جوانی کوئی لکھو کیوں سرما درگلو ہے ہر ایک طاہر سخن کیوں گلستہ کفس کا ہے سانی کوئی لکھو ہاں تازہ سانہوں کا کرے کون انتظار ہاں دل کی واردات پرانی کوئی لکھو غزل آئے تیری محفل میں تو بے بہت تھے جو اہل وفا واقف آداب بہت تھے اس شہر محبت میں عجب کال پڑا ہے ہم جیسے سبق لوگ بھی نایاب بہت تھے کچھ دل ہی نہ مانا کہ سبق سر ہوں وگرنا آسودگیے جان کے تو اسباب بہت تھے مجبور تھے لے آئے کنارے پہ سفینہ دریا جو ملے ہم کو وہ پایا بہت تھے اب دیکھ یہ حسرت بھری اجڑی ہوئی آنکھیں دنیا تیرے بارے میں میرے خواب بہت تھے میں کیوں نہ فراز ان کے لیے مہر بلب تھا اس بات سے ناخوش میرے احباب بہت تھے غزل وفا کے خواب محبت کا آسرہ لے جا اگر چلا ہے تو جو کچھ مجھے دیا لے جا مقام سود و زیاں آ گیا ہے پھر جانا یہ زخم میرے سہی تیر تو اٹھا لے جا یہی ہے قسمت صحرا یہی کرم تیرا کہ بوند بوند اتا کر گھٹا گھٹا لے جا غرور دوست سے اتنا بھی دل شکستہ نہ ہو پھر اس کے سامنے دامانے التجا لے جا ندامتیں ہوں تو سر بارے دوش ہوتا ہے فراز جاں کے وزرو بچا لے جا غزل دوست بھی دشمن نہ تھے دل بھی یدو میرا نہ تھا یہ تو مجھ پر اب کھلا ظالم کہ تو میرا نہ تھا اس طرح خوش ہو رہا ہوں جشن مقتل دیکھ کر جس طرح ہر نو کے خنجر پر لہو میرا نہ تھا اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا ورنہ میں تیرا نہیں تھا اور تو میرا نہ تھا وہ کہیں بھی چھوڑ جاتا کیا گلا اس سے کہ وہ ایک مسافر تھا شریک جستجو میرا نہ تھا اب تو خود سے بولتے میں خوف آتا ہے فراز اتنا دل آزار طرز گفتگو میرا نہ تھا غزل جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو اے جانے جہاں یہ کوئی تمسا ہے کہ تم ہو یہ خواب ہے خوشبو ہے کہ جھونکا ہے کہ پل ہے یہ دھند ہے بادل ہے کہ سایہ ہے کہ تم ہو اس دید کی ساتھ میں کئی رنگ ہیں لرزاں میں ہوں کہ کوئی اور ہے دنیا ہے کہ تم ہو دیکھو یہ کسی اور کی آنکھیں ہیں کہ میری دیکھوں یہ کسی اور کا چہرہ ہے کہ تم ہو یہ عمرے گریزاں کہیں ٹھہرے تو یہ جانوں ہر سانس میں مجھ کو یہی لگتا ہے کہ تم ہو ہر بزم میں موضوع سخن دل زدگاں کا اب کون ہے شیری ہیں کہ لیلا ہے کہ تم ہو ایک درد کا پھیلا ہوا سہرا ہے کہ میں ہوں ایک موج میں آیا ہوا دریا ہے کہ تم ہو وہ وقت نہ آئے کہ دل زار بھی سوچے اس شہر میں تنہا کوئی ہمسا ہے کہ تم ہو آباد ہما شفتہ سروں سے نہیں مقتل یہ رسم بھی اس شہر میں زندہ ہے کہ تم ہو اے جان فراز اتنی بھی توفیق کسے تھی ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو غزل نوحا گروں میں دیدۂ تر بھی اسی کا تھا مجھ پر یہ ظلم بار دیگر بھی اسی کا تھا دیکھا مجھے تو ترک تعلق کے باوجود وہ مسکرا دیا یہ ہنر بھی اسی کا تھا آنکھیں کشاد و بست سے بدنام ہو گئیں سورج اسی کا خواب سحر بھی اسی کا تھا خنجر دراستیں ہی ملا جب کبھی ملا وہ تیل کھیشتا تو یہ سر بھی اسی کا تھا نشتر چبھے ہوئے تھے رگے جاں کے آس پاس وہ چارہ گر تھا اور مجھے ڈر بھی اسی کا تھا محفل میں کل فراز ہی شاید تھا لبکشا مختل میں آج کاس سر بھی اسی کا تھا غزل زلف راتوں سی ہے رنگت ہے اجالوں جیسی پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی ایک زمانے کی رفاقت پہ بھی رم خردہ ہے اس کمامیز کی خوبو ہے غزالوں جیسی ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں میں شباہت اس کی کہ وہ خوابوں میں بھی لگتی ہے خیالوں جیسی کس دل مسافت سے میں لوٹا ہوں کہ ہے آنسوؤں میں بھی تپک پاؤں کہ چھالوں جیسی اس کی باتیں بھی دلاویز ہیں صورت کی طرح میری سوچیں بھی پریشاں میرے بالوں جیسی اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی غزل نہ <تصفح> دل سے آہ نہ لب سے صدا نکلتی ہے مگر یہ بات بڑی دور جا نکلتی ہے ستم تو یہ ہے کہ عہدے ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہمنوا نکلتی ہے وسالے ہجر کی ساتھ میں جوئے کم آیا کبھی کبھی کسی صحرا میں جاں نکلتی ہے میں کیا کروں میرے قاتل نہ چاہنے پر بھی تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے وہ زندگی ہو کہ دنیا فراز کیا کیچے کہ جس سے عشق کرو بے وفا نکلتی ہے غزل ہنسے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے کہ ہم پہ دوست بہت مہرباں ہمارے ہوئے بہت سے زخم ہیں ایسے جو ان کے نام کے ہیں بہت سے قرض سرے دوستاں ہمارے ہوئے کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر کوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے گرج برس کے نہ ہم کو ڈبو سکے بادل تو یہ ہوا کہ وہی بادباں ہمارے ہوئے فراز منزل مقصود بھی نہ تھی منزل کہ ہم کو چھوڑ کے ساتھی رواں ہمارے ہوئے غزل فراز اب کوئی سودا کوئی جنوں بھی نہیں مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں لبو دہن بھی ملا گفتگو کا فن بھی ملا مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں نہ جانے کیوں میری آنکھیں برسنے لگتی ہیں جو سچ کہوں تو کچھ ایسا اداس ہوں بھی نہیں میری زبان کی لکنت سے بدگمان نہ ہو جو تو کہے تو تجھے عمر بھر ملوں بھی نہیں دکھوں کے ڈھیر لگے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں اسی دیار کا میں بھی ہوں اور ہوں بھی نہیں فراز جیسے دیا قربت ہوا چاہے وہ پاس آئے تو ممکن ہے میں رہوں بھی نہیں غزل تھی میرے جام میں دردے میں تنہائی بہت کل کسی یار قدہ ریس کی یاد آئی بہت نہ کوئی مونے سے دل تھا نہ کوئی دشمن جان پہلے پہلے تو طبیعت میری گھبرائی بہت کیٹس کی قبر پہ, پہ, پہ پہنچا تو بھر آنکھیں उस जवान मर्ग से जैसे थी शनासाई बहुत नशा उतरा तो बदन यूँ था शिकस्ता जैसे बाद पैमाई थी कम बादया पैमाई बहुत अब तो रश्क आता है यारों की जवान मर्गी पर जिंदगी मैं भी कभी था तेरा शदाई बहुत रोम का हुसन बहुत दामन दिल खींचता है ए मेरी खाके पिशावर तेरी याद आई बहुत اولے عشق کی بات اور تھی جو بھی ہوتا اب تو ملیے کہ نہ ملنے میں ہے رسوائی بہت اب فراز اپنے مسیحا سے بھی امید نہ رکھ وہ تنک دل ہے تیرے زخم میں گہرائی بہت غزل جو قربتوں کے نشے تھے وہ اب اترنے لگے ہوا چلی ہے تو جھونکے اداس کرنے لگے غیرتوں کا تعلق بھی جان لیوا تھا بہت سے پھول نئے موسموں میں مرنے لگے وہ مدتوں کی جدائی کے بعد ہم سے ملا تو اس طرح سے کہ اب ہم گریز کرنے لگے غزل میں جیسے تیرے خد و خال بول اٹھیں کہ جس طرح تیری تصویر بات کرنے لگے بہت دنوں سے وہ گمبھیر خامشی ہے فراز کہ لوگ اپنے خیالوں سے آپ ڈرنے لگے غزل خوش خوشگومانیوں میں کہیں جان سے بھی نہ جاؤ وہ جو چارا گر نہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤ یہ اداسیوں کے موسم کہیں رائے گا نہ جائیں کسی یاد کو پکارو کسی درد کو جگاؤ وہ کہانیاں دھوری جو نہ ہو سکیں گی پوری انہیں میں بھی کیوں سناؤں انہیں تم بھی کیوں سناؤ یہ جدائیوں کے رستے بڑی دور تک گئے ہیں جو گیا وہ پھر نہ آیا میری بات مان جاؤ کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوع فراز کب تک جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ غزل تانازن کیوں ہے میری بے سر سامانی پر ایک نظر ڈال ذرا شہر کی ویرانی پر وائزوں میں نے بھی انسان کی عبادت کی ہے پر کوئی نقش نہیں ہے میری پیشانی پر ان کے ملبوس میں پیوند میرے جسم کے ہیں اور یاروں کی نظر ہے میری وریانی پر وقت رکتا ہی نہیں خواب ٹھہرتے ہی نہیں پاؤں جمتے ہی نہیں بہتے ہوئے پانی پر کشتیے جائیں کہ ڈوبے چلی جاتی ہے فراز اور ابھی درد کا دریا نہیں تغیانی پر غزل خدا اپنی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا اس اعتبار سے اس کا سیر میں بھی نہ تھا بنا بنا کے بہت اس نے جی سے باتیں کیں میں جانتا تھا مگر حرف گیر میں بھی نہ تھا نبھا رہا ہے یہی وصف دوستی شاید وہ بے مثال نہ تھا بے نظیر میں بھی نہ تھا سفر طویل صحیح گفتگو مزے کی رہی وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا میں برگے آخر شہر خزاں تھا خاک ہوا کھلا کے موسم گل کا سفیر میں بھی نہ تھا میں کہہ رہا تھا رفیقوں سے جی گڑا رکھو چلا جو درد کا ایک اور تیر میں بھی نہ تھا ستم کے عہد میں چپ جی رہا ہوں فراز سو دوسروں کی طرح باضمیر میں بھی نہ تھا غزل یوں تو محروم نوا کب سے دہن میرا تھا پھر بھی چلچا ہوا جس کا وہ سخن میرا تھا میں نے کس نشۂ نقوت میں کمان کھینچی تھی تیر جس جسم میں اترا وہ بدن میرا تھا تو کبھی غور سے دیکھ اپنی قبائے تو کبھی غور سے دیکھ اپنی قبائے ریشم تیرے خلت میں کوئی تارے کفن میرا تھا اب تو مجھ کو بھی ندامت ہے وفا پر اپنی مختلف کتنا زمانے سے چلن میرا تھا آخری شام خزاں ٹوٹ کے یاد آتی ہے پھر نہ شیمن بھی میرا تھا نہ چمن میرا تھا میری آنکھوں نے جو دیکھا میرے لپ پر آیا میری تقصیر ہی بے ساختہ پن میرا تھا تھی افک تابہ افق یوں تو میری خاک فراز کس قدر تنگ مگر مجھ پہ وطن میرا تھا غزل ہوا کے زور سے پندارے بامو در بھی گیا چراغ کو جو بچاتے تھے ان کا گھر بھی گیا پکارتے رہے محفوظ کشتیوں والے میں ڈوبتا ہوا دریا کے پار اتر بھی گیا اب احتیاط کی دیوار کیا اٹھاتے ہو جو چور دل میں چھپا تھا وہ کام کر بھی گیا میں چپ رہا کہ اسی میں تھی عافیت جاں کی کوئی تو میری طرح تھا جو دار پر بھی گیا سلگتے سوچتے ویران موسموں کی طرح کڑا تھا عہدے جوانی مگر گزر بھی گیا جسے بھلا نہ سکا اس کو یاد کیا رکھتا جو نام لپے رہا ذہن سے اتر بھی گیا پھٹی پھٹی ہوئی آنکھوں سے یوں نہ دیکھ مجھے تجھے تلاش ہے جس شخص کی وہ مر بھی گیا مگر فلک کو اداوت اسی کے گھر سے تھی جہاں فراز نہ تھا سیل غم ادھر بھی گیا غزل ہر دوا درد کو پڑھا ہی دے اب تو اے دل اسے بھلا ہی دے لٹنے والے سے یوں گریز نہ کر کیا خبر وہ تجھے دعا ہی دے جس کے چہرے پہ میری آنکھیں ہیں وہ مجھے تانے کم نگاہی دے یہ بھی ایک شی رفاقت ہے جانے والے کو راستہ ہی دے جانکنی کے عذاب سے نکلوں آخری تیر بھی چلا ہی دے اب تو جیسے فراز بعد مراد زندگی کا دیا بجھا ہی دے غزل قامت کو تیرے سرو سنوبر نہیں کہا جیسا بھی تو تھا اس سے تو بڑھ کر نہیں کہا اس سے ملے تو زوم تکلم کے باوجود جو سوچ کر گئے وہی اکثر نہیں کہا اتنی مروتیں تو کہاں دشمنوں میں تھیں یاروں نے جو کہا میرے منہ پر نہیں کہا مجھ گناہ گار سرے دار کہہ گیا وائز نے جو سخن سرے ممبر نہیں کہا برہم بس اس خطا پہ امیران شہر ہیں ان چوہڑوں کو میں نے سمندر نہیں کہا یہ لوگ میری فرد عمل دیکھتے ہیں کیوں میں نے فراز خود کو پیمبر نہیں کہا غزل اتنا بے رنگ دکھ کو نہیں جانیے ہر رگے جہاں شعائے بدن ہوئے گی لوگ پھر سے لیں گے اپنا لہو اور گلگوں قبائے وطن ہوئے گی تابقے یوں ہی اختر شماری کرو جوئے خوں اپنی رگ رگ سے جاری کرو اور کچھ روز سینہ فگاری کرو بزم خاموش بزم سخن ہوئے گی تم نے ہوٹوں پہ مہریں لگا دیں تو کیا تم نے شم نوا کی بجھا دیں تو کیا جو حکایت سنی انسنی ہو گئی اب وہی انجمن انجمن ہوئے گی اب تلاش مسیحا بس دوستوں اب جو قاتل ہے بس جستجو اس کی ہو ورنہ نام خدا نا سزا ہوئے گا اور خلق خدا بے کفن ہوئے گی رت کو آخر بدلنا تو ہے دوستوں اس قیامت کو ٹلنا تو ہے دوستوں اس طرف ہم کو چلنا تو ہے دوستوں جس طرف فصلِ دار و رسن ہوئے گی غزل جو سر بھی کشیدہ ہو اسے دار کرے ہے غیار تو کرتے تھے سو اب یار کرے ہے وہ کون ستمگر تھے کہ یاد آنے لگے ہیں تو کیسا مسیحا ہے کہ بیمار کرے ہے اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں شولا سا طوافِ درو دیوار کرے ہے کیا دل کا بھروسہ ہے یہ سنبھلے کہ نہ سنبھلے کیوں خود کو پریشان میرا غم خوار کرے ہے ہے ترک تعلق ہی مداوائے غمِ جان پر ترکے تعلق تو بہت خوار کرے ہے اس شہر میں ہو جمبش لبکا کسے یارا یا جمبش مشگاں بھی گناہگار کرے ہے تو لاکھ فراز اپنی شکستوں کو چھپائے یہ چپ تو تیرے کرب کا اظہار کرے ہے غزل کشیدہ سر سے توقع ابس جھکاؤ کی تھی بگڑ گیا ہوں کہ صورت یہی بناؤ کی تھی وہ جس گھمنڈ سے بچھڑا گلا تو اس کا ہے کہ ساری بات محبت میں رکھ رکھاؤ کی تھی وہ مجھ سے پیار نہ کرتا تو وار کیا کرتا کہ دشمنی میں بھی شدت اسی لگاؤ کی تھی مگر یہ درد طلب بھی شراب ہی نکلا وفا کی لہر بھی جذبات کے بہاؤ کی تھی اکیلے پار اتر کر یہ نہ خدا نے کہا مسافروں یہی قسمت شکستہ ناؤ کی تھی چراغے جان کو کہاں تک بچا کے ہم رکھتے ہوا بھی تیز تھی منزل بھی چل چلاؤ کی تھی میں زندگی سے نبرداز رہا ہوں فراز میں جانتا تھا یہی راہ ایک بچاؤ کی تھی غزل ہر کوئی جاتی ہوئی رت کا اشارہ جانے گل نہ جانے بھی تو کیا باخت و سارا جانے کس کو بتلائیں کہ آشوب محبت کیا ہے جس پہ گزری ہو وہی حال ہمارا جانے جان نکلی کسی بسمل کی نہ سورج نکلا بجھ گیا کیوں شب ہجرا کا ستارہ جانے جو بھی ملتا ہے ہمی سے وہ گلا کرتا ہے کوئی تو صورت حالات خدا را جانے دوست احباب تو رہ رہ کے گلے ملتے ہیں کس نے خنجر میرے سینے میں اتارا جانے تجھ سے بڑھ کر کوئی نادہ نہیں ہوگا کہ فراز دشمن جان کو بھی تو جان سے پیارا جانے غزل گلیوں میں کیسا شور تھا کیوں بھیڑ سی مقتل میں تھی کیا وصف شاعر میں تھا کیا بات اس پاگل میں تھی ایسا ستم کیا ہو گیا ایک راہ رو تھا کھو گیا پھر زندگی کی شام تھی اور شام بھی جنگل میں تھی کیا کیا ہوا چلتی رہی یہ لو مگر جلتی رہی کیا زور اس آندھی میں تھا کیا تاب اس مشل میں تھی شولا بدل لاتش بجا پھرتا رہا وہ بے اماں ورنہ سبا زلفوں میں تھی ورنہ گھٹا کاجل میں تھی ترسی ہوئی آنکھوں میں کن کن ساحلوں کے خواب تھے پر کشتی عمر رواں حالات کی دلدل میں تھی خلقت نے آوازیں کسے تانے دیے فتوے جڑے وہ سخت جان ہنستا رہا گو خودکشی پل پل میں تھی اپنی کشیدے جان سے ہی پیتا رہا جیتا رہا نشا کہاں ساغر میں تھا مستی کہاں بوتل میں تھی